بے شک سب جانوروں کفر و نونگون میں بتر اللہ کے نز کا وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور آمان نہ الاتے